بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب شرح لي صدري ويسل لي أمري وحل العقدة من لساني يفقر قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رشتي من شر نفسی یار خلق حبیبی تخیر پچھلی مجلس میں یہ بیان ہوا کہ ثانوی رحمہ اللہ نے یہ بات بیان کی کہ لوگوں کی زبان پر یہ بات ہے کہ جدید علم کلام متّ ہونا چاہیے اور اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جدید تحقیقات ہو چکی حضرت ثانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو مطالبہ ہے یا لوگوں کی زبانوں پر جو بات ہے اس کو اس کی تحقیق ہونی چاہیے یہ بات کہ جدید تحقیقات ہو چکی ہیں یہ دلیل ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جدید علم کلام متمن ہونا چاہیے یہ اس کا نتیجہ ہے اس دلیل اور نتیجہ دونوں میں دو دو لفظ ہیں دلیل یہ ہے کہ جدید تحقیقات یہ میں پرانا دوہرا رہوں دلیل یہ ہے کہ جدید تحقیقات ہوئی ہیں اور نتیجہ یہ ہے کہ جدید علم کلام کی تدوین ہونی چاہیے یہ جو دلیل ہے کہ جدید تحقیقات ہوئی ہیں یہ قابل نظر ہے اور قابل اصلاح ہے وجہ یہ ہے کہ تحقیقات اول تو جدید نہیں ہیں متقدمین کی کتابوں میں ان کا تذکرہ موجود ہے تو جس کا تذکرہ موجود ہو پہلے بھی تو وہ جدید تو ہوئی نہیں نمبر دو یہ ہے کہ ان کو تحقیقات کہنا بھی قابل نظر کیوں تحقیق وہ چیز ہے جس میں کسی چیز کو ثبوت تک پہنچائے اور ان میں بہت سے شبہات صرف زن تخیل اور توہم پر ملیں ثبوت تک نہیں پہنچتے تو نہ جدید ہیں اور نہ تحقیقات تو جب دلیل کمزور ہو گئی تو اس کے نتیجے بھی بہت بہت کمزور اب یہ کہنا کہ جدید علم کلام کی تدوی ہونی چاہیے اس میں بھی دو جملے ایک تو یہ ہے کہ جدید علم کلام ہونا چاہیے اس کا مطلب یہ کہ قدیم کافی نہیں ہے یہ بات ٹھیک نہیں ہے اس لیے کہ قدیم کے اصول آج کے شبہات کے لیے بھی کافی اور نمبر دو تدویل کا جو مطلب ان بولنے والوں کے ذہنوں میں ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ جدید شبہات اور جدید تحقیقات ہیں لہٰذا ان شبہات کو صحیح مان کر اسلامی عقائد اور اعمال کی ان کے مطابق تشریح کی جائے جدید علم کلام کی تدوین کا یہ مطلب یعنی جو شبہات جدید پیدا ہو گئے چونکہ وہ تحقیقات ہیں لہذا ان کو تو رکھا جائے اپنی جگہ صحیح سلامت اور تبدیلی اسلامی عقائد و احکام میں کی جائے وہ عقیدہ اور وہ عمل جس کی وجہ سے لوگوں کے ذہنوں میں شعبہ پیش رہا ہے اس کو تبدیل کر دی جائے شبہ کو ٹھیک ہو جائے تو جدید علم کلام کی تدویل کا یہ مطلب اس لیے فرمایا کہ یہ بات بھی غلط اور اس بات کے پیچھے وہ ذہنیت بھی غلط تو اس بات میں تو کوئی وزن رہا نہیں ہاں اس کی دو توجی ہو سکتی اس کلام کی اگر وہ دو مطلب لیے جائیں پھر یہ جملہ ٹھیک ہو سکتا جدید کا مطلب یہ ہے کہ کچھ اس قسم کے شبہات ہیں جو پہلے بھی تھے جدید نہیں لیکن بیچ کے زمانے میں اس کا تذکرہ ختم ہو گیا پھر وہ زبانوں پر آ گئی اس اعتبار سے اگر ان کو جدید کہا جائے اور ان شبہات کا جواب دیا جائے ایک یا شبہات قدیم ہیں لیکن اسلوب اور تعبیر اور عنوان ان کا جدید ہو گیا یہی والی بات ہے پچھلی کتابوں میں لیکن ان الفاظ میں نہیں الفاظ تبدیل ہو گئے اور بعض جگہ اس کے مبانی اور بنیادیں بھی کچھ جدید ہوتی اس اعتبار سے شبہات جدید ہیں تو ان کے جوابات بھی جدید اسلوب میں ہونے چاہیے اگر ان شبہات جدید اسلوب اور ان کا جواب جدید اسلوب ان کو جمع کیا جائے اور پھر ان کو علم کا جدید کا نام دیا جائے تو اب ٹھیک ہو جائے یہ بات واضح ہو گئی اچھا اس کے بعد پھر تانوی رحمہ اللہ نے یہ بتایا کہ یہ جدید علم کلام کی تدوین کیسے ہو اب اس معنی میں اسلوب جدید عنوان جدید اور اسی اعتبار سے اس کے جوابات یہ تو ٹھیک ہو گیا اگر اس معنی میں کوئی کہتا ہے تو اس آدمی کا کہنا ٹھیک ہے اور اس کا اگر انتظام ہو سکتا ہے تو وہ کرنا چاہیے لیکن اب یہ انتظام کیسے ہو جائے فضرتانوی رحم اللہ نے فرمایا کہ اس کے دو طریقے تھے ایک تو تھا تفصیلی اور ایک تھا اجماعی مختصر تفصیلی یہ تھا کہ علم کلام کی تمام کتابوں کا جو قدیم اردو کے اندر ترجمہ کرتی ہے اور پھر ان کتابوں میں جن جن اصولوں سے ان شبہات کا جواب ہوتا ہے ان اصولوں کو ان شبہات سے ملاتے ہے تو کتابیں سامنے آ جائیں گی اور شبہات آ جائیں گے اور ان کو ملا دیا دیکھو یہ شبہات جواب وہاں موجود لیکن یہ تھا بہت لمبا کام کہ ان سب کتابوں کو اردو میں ترجمہ کرنا پڑے پھر ان شبہات کو ان اصولوں سے ملانا پڑے یہ لمبا کام تھا ایک اور کام تھا مختصر اور وہ مختصر یہ تھا کہ اس وقت تک جتنے شبہات یا تحریر میں آ چکے یا زبانوں پر آ چکے ان کو جمع کر دیا اور اسی جدید اسلوب میں ان کا جواب دے دیا یہ تھا مختصر تھے فرماتے ہیں وہ پہلے والے طریقے میں دل کو اطمینان نہیں آتا تھا کہ وہ کرنا پتہ نہیں بھی سمجھے گا بھی اس کو نہیں سمجھے گا اور یہ دوسرا والا تو آسان تھا لیکن یہ بھی ایک آدمی کا کام نہیں تھا کیوں تمام شبہات اس وقت جو تحریر میں آ چکے ہیں یا لوگوں کی زبانوں پر ہیں اس کے لیے تو ایک جماعت چاہیے جو پہلے ان شبہات کو جمع کر اور پھر ایک ایک کر کے ان شبہات کا جواب دیا جائے اس میں بھی انتظار کی ضرورت تھی کہ پہلے کام جمع ہو پھر کام ہو اور اسی اسنا میں حضرت نے فرمایا کہ بنگال کا سفر پیش آیا اور جس میں علی گڑھ کے اندر یہ گئے اور علی گڑھ کے طلباء سے ان کا ایک بیان ہو جمعے کے بعد اثر تک اور فرمایا کہ لوگوں طلباء کی جو حیات سننے کی میں دیکھ رہا تھا تو مجھے انصاف کے آثار نظر آ رہے کہ لوگ سمجھنا چاہتے ہیں اور سیکھنا چاہتے ہیں تو پھر اس وقت جو میرے ذہن میں تجویز آئی کہ اس وقت تک مجھے جو معلوم ہے شبہات یا لوگوں کی زبانوں سے مجھ کو پہنچے یا میں نے کسی تحریر کے اندر, اندر ان کو پڑھا تو فی وہ کام کر دیا جائے ان شبہات کو جمع کر کے ان کا جواب دیا جائے پھر جو باقی شبہات اور موجود ہیں ان کو بھی جب وہ اس کا دوسرا حصہ بن تو پھر یہ کتاب تیار ہو اس کے شروع میں ایک تو وہ تقریر ہے آپ کے سامنے نا جس میں حضرت نے تین وجہ بیان کی ہیں کہ بیانات کا اثر کیوں نہیں ہوتا لوگوں کے اوپر اتنی باتیں لوگ سنتے ہیں لیکن وہ باتیں اثر کیوں نہیں کرتی تو فرمایا کہ اس کی تین وجہ ایک تو یہ ہے کہ لوگ جو ان کے ذہنوں کے اندر اللہ کے حق دین کے بارے میں اسلام کے بارے میں شکوق اور شبہات پیش آتے ہیں اور ان شکوق اور شبہات کی وجہ سے ان کا عقیدہ متاثر ہوتا ہے اور عقیدے کی وجہ سے ان کا عمل متاثر ہوتا ہے لوگ اپنی اس کمزوری اور بیماری کو بیماری سمجھتے بھی نہیں ورنہ کم از کم اس کو بیماری سمجھتے اور جس طرح کی جسمانی بیماری کے لیے لوگ پریشان اور فکرمند ہو کر اس کا علاج ایک جگہ سے دوسری جگہ سے اور جب تک ان کا علاج نہیں ہو جاتا وہ فکرمند رہتے ہیں اگر یہ طریقہ لوگ ان شکوک و شبہات اور ان روحانی بیماریوں کے بارے میں اختیار کرتے تو اس کا علاج ہو جاتا لیکن لوگوں نے کیا نہیں ایسا دوسرا یہ ہو گیا کہ لوگوں نے اپنی رائے کو سب کچھ سمجھا ہر ایک یہ خیال کرتا ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں وہ ٹھیک ہے تو مجھ کو ضرورت بھی نہیں ہے کسی کی جب ہر ایک نے اپنی رائے کو سمجھا تو کسی اور کی بات کی طرف توجہ بھی کسی نے نہیں کی تو وہ شبہات اپنی جگہ رہ گئی یوں سمجھا کہ اچھا میں حل کر لوں گا اور مجھے سمجھ میں نہیں آتا تو کسی کو بھی نہیں سمجھ تیسرا یہ ہو گیا کہ لوگوں کے اندر اتباع کی عادت ختم ہو لیکن یعنی لوگ کسی کی بات سن کر اس پر عمل کر لیں اس کی تھی یا نہیں اس لوگ سنیں گے بھی تو اتباع نہیں کریں تو نتیجہ یہ ہوا کہ کوئی اثر ہوا نہیں یہ تین اثر اب آج یہ بیان کریں گے حکمت کی قسمیں اور پھر کن کن موضوعات پر یہ کتاب مشتمل ہوگی ویسے حکمت اور فلسفہ یہ تو علم کے معنی دانشمندی کسی بھی چیز کو جاننا حکمت اور فلسفہ تو غبی اعتبار سے پھیلا حکمت یہ مانا جاننا ہے تو اس سے کوئی بھی علم خارج نہیں کوئی بھی چیز آپ جانیں گے تو وہ بنے گا علم حکمت اور فلسفہ لیکن اصطلاح کے اندر حکمت اور فلسفہ کس کو کہتے ہیں کسی کار آمد معلومات کے ذخیرے کا نام حکمت اور فلسفہ معلومات لیکن معلومات کیسے ہیں کار آمد کار آمد معلومات کے ذخیرے کا نام فلسفہ اور حکمت ویسے جو تعریف کی جاتی ہے کتابوں کے اندر علم بے اقوالی آیان الموجودی علی فی نفس العمری بحسب قتل بشیر کتنی چیزیں موجود ہیں واقع میں نفس الامر میں ان چیزوں کے جو واقعی حالات ہیں نفس العمری حالات ان چیزوں کو اپنی طاقت کے مطابق جان یہ ہو گیا کیا حکمت اور فلسفہ اب یہ جو حکمت ہے جس میں کسی بھی جاننے کو حکمت اور فلسفہ کہتے ہیں تو ہر چیز کو شامل ہے لیکن اس کو بنیادی طور پر دو حصوں میں تقسیم کیا کیوں اس میں یا علم ہوگا جاننا ہوگا کچھ چیزوں کو یا جاننا ہوگا کچھ اعمال اور کاموں کو حکمت ہو نا یا آپ کچھ چیزوں کے احوال کو جانیں نفس المر میں واقع کے اندر کچھ چیزیں ہیں جن کے واقعی حالات کیا ہیں ان چیزوں کو آپ جانیں گے یا اس حکمت اور فلسفے میں آپ جانیں گے کچھ اعمال کو کاموں کو ان کاموں کا کیا اثر ہے جب آپ چیزوں کو جانیں گے تو اس میں آپ کا کچھ کرنا نہیں ہوگا آپ صرف چیزوں کو جانیں گے تو یہ حکمت نظری ہوگی اس کا صرف نظریات سے تعلق ہوگا علم سے تعلق ہوگا جاننے سے تعلق ہوگا اس میں آپ کو نہیں کچھ کرنا یہ حکمت ہو گئی نظری اور حکمت علمی اور ایک وہ ہے کہ جس میں آپ کچھ اعمال کو جانتے ہیں یہ والا عمل کیسا ہے یہ والا عمل کیسا اس حکمت اور فلسفے کو کہتے ہیں حکمت عملی اب جو حکمت کون سی ہے علمی اور نظری حکمت علمی اور نظری پھر تین قسم پر ہے الہیات ریاضیات اور طبعیات کیونکہ اس علم جس میں آپ جس چیز کو جانیں گے یا وہ چیز ہوگی مادی یا وہ چیز ہوگی غیر مادی اگر وہ مادی چیزیں ہر اعتبار سے تو اس علم اور حکمت اور فلسفے کا نام بنے گا تغیر طبعی تغیات اور اگر وہ ہر اعتبار سے مادے سے ماورا ہے تو اس کو کہتے ہیں اراہیات ماباد تبیات اور کچھ ایسا ہے کہ جو ذہن میں تو مادے کا محتاج نہیں ہے اگر آپ تصور کریں گے تو اس کا مفہوم ہو جائے گا لیکن خارج کے اندر ہوگا تو خامہ کسی نہ کسی مادے کے ساتھ لگا ہوا ہو اس کو کہتے ہیں ریاضیات حکمت نظری اور علمی کی کتنی قسمیں ہو گئے ذرا تین قسمیں ہو گئی الہیات طبعیات اور ریاضیات اور جو حکمت پھر اس میں سے ہر ایک کی شاخیں جیسے حکمت ریاضی کی شاخیں ہیں علم حیات ہے حساب ہے ہندسہ ہے اور موسیقی ہے یہ ریاضی کی قسم ہے اور طبعیات کی اپنی قسمیں جیسے اس کے اندر ایک ہوتی ہے انسریات ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے طبعیات اور ایک ہے ما مایورم الاقسام جو دونوں کو شامل بہرحال حکمت جو نظری ہے اور علمی ہے اسے کتنے قسمیں ہو گئی تین الہیات جو بالکل ہر اعتبار سے مادہ سے ماورا اور دوسرا جو ہر اعتبار سے مادتی ہے اچھام تبغیرہ کا بیان جس وہ تغیر اور جو ایک اعتبار سے مادی اور ایک اعتبار سے غیر مادی وہ ریاضی ہو اور دوسری قسم ہو گئی حکمت کی حکمت عملی حکمت عملی کے اندر بیان ہے عمل کا اب عمل کی قسمیں ہیں تین یا عمل ہوگا ایک آدمی کی ذات سے ایک آدمی سے یا وہ عمل ایسا ہے جو جماعت کا ہے جو شریک ہے منزل میں گھر کے اندر یا وہ ایسی جماعت ہے جو شریک ہے پورے ملک ریاست کے اندر عمل کتنے قسم کا تین یا عمل متعلق ہے فرد سے شخص سے یا عمل متعلق ہے جماعت سے لیکن جماعت ایک چھوٹے سطح کی گھر کی جس کو آپ گھر کی زندگی کہہ سکتے ہیں خاندانی زندگی کہہ سکتے ہیں یا عمل متعلق ہوگا ایسی جماعت سے جو ملک اور ریاست کے اندر بستی ہے تین قسم کا عمل ہو شخصی فرد سے جماعت گھر اور خاندان سے یا ملک اور ریاست سے اب جو علم بیان کرے فرد کے حوالے سے عمل کو کہ یہ فرد یہ والا عمل کرے گا تو یہ اثر پڑے گا اور فرد یہ والا عمل کرے گا تو یہ اثر پڑے گا شخص کی زندگی اور فرد کی زندگی اس علم کو کہتے ہیں تہذیب الاخلاق تہذیب الاخلاق تہذیب النفس اصلاح الفرد اگر وہ عمل ایسا ہو جو ایک جماعت کا ہے اور وہ جماعت ایک چھوٹے سطح کی گھر کے اندر شہری خاندان کا جس کو آپ بولتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں تدبیر المنزل اور جس کو آپ معاشرے کا نظام بھی کہہ سکتے ہیں. اور تیسری سطح اور بڑی ہو جائے گی اور وہ یہ ہے کہ ملک کے اندر رہنے والے لوگوں کا جو عمل ہوگا وہ کیسا ہوگا کہ سب کا یا فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا اس علم کو کہیں گے سیاست مدنیہ یہ تین قسم کا بیان ہوگا اضر خانگی رحمہ اللہ یہ بیان کرتے ہیں اور اس بات کو بیان کیا ہے مانا شمس الق افغان صاحب الرحمہ اللہ کی کتاب ہے سائنس اور اسلام بڑے بہترین انداز میں نے لکھا اس بات یہ جو عمل کے حوالے سے ہے نا اس بات کو جیسا کہ اسلام اور شریعت نے بیان کیا ہے ایسا علم اور لوگوں کے پاس مولانا شمس اللہ کا افغانی صلی اللہ نے لکھا ہے اس کتاب کے اندر کہ اس موضوع میں جب دوسرے لوگوں نے ہاتھ ڈالا جب دوسرے لوگوں نے ہاتھ ڈالا تو ایسا نقصان کیا دنیا کا مثلاً اسلام کے جن جن مسائل پر یورپ والوں نے اعتراضات کیے مثلاً جہاد کے اوپر مثلاً تعدد ازواج کے اوپر اور مثلاً غلامی کے اوپر ان مسائل میں خود ان کا کردار ایسا ہو گیا کہ انسانیت کو تباہ کی جہاد کے اوپر اعتراضات لیکن جو جنگیں انہوں نے کی اور دنیا کا نقصان کیا تعدد ازواج پر اعتراض لیکن خود جو بے حیائی اور ایک ایک عورت کے کئی مردوں سے ناجائز تعلقات اس سے ماحول تباہ مسئلہ غلامی پر اعتراض لیکن پوری پوری قوموں کو جو انہوں نے غلام بنا اس کے اعتراف تو انہوں نے خود بھی کیا اس لیے عمل کے حوالے سے جو بحث شریعت مصطفی نے کی ہے اور اسلام نے کی ہے ایسا کسی کے پاس تو حکمت کی بنیادی طور پر قسمیں ہو گئی دو حکمت نظری اور حکمت عملی اور پھر حکمت عملی کی قسمیں ہو گئی کتنی حضرت تین حکمت تہذیب الاخلاق تدبیر منزل اور سیاست مدنی اور حکمت نظری کی قسمیں بن گئی کتنی تین ریاضی الہی اور تبحیح اضر طوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اب ہم چونکہ بات کریں گے اسلام کے حوالے سے تو ان چھ قسموں میں سے ہم کس کو لیں گے اور کس کو نہیں لیں گے فرمایا کہ اس میں جو تجربات ہیں اور جو ریاضیات ہی ہیں ان بچوں کے اسلام के حوالے سے یعنی اسلام پر ان کا احتجاج دوں اور اسلام کو ان کا احترام دوں اس لیے ہم کو تبیات و ریاضیات کی اصول میں بات کرنے کی ضرورت نہیں حکمت و فلسفہ کہاں ٹکرایا اور لوگوں نے اس کو لے کر کے کہاں اسلام اعتراض ایک تو حکمت عملی کی جو تین شاخیں ہیں تہذیب الاخلہ تدبیر سیاست نزلی. یہ چونکہ شریعت کا موضوع ہے نا جس کو ہم لے اور جو حکمت نظری ہے اس میں جو الہیات کا حصہ یعنی فلاسفا نے جو عقیدوں کے اندر بات کی اور جو غلط غلط آئید و نظریات انہوں نے اختیار کی ان کو تو اب چار چیزیں اس کتاب کے اندر آپ کے سامنے ہیں اور حکمت عملی کی تیم باقی طبعیات ریاضیات ان کا نہ اسلام کے ساتھ اختلاف ہے نہ پوچھے تو جزا باقی اچھا یہ جو جدید فلسفہ ہے اور قدیم اس میں فرق کیا ہے اس میں ایک جگہ فرق ہو گیا ہے. فرق یہ ہو گیا ہے جو اس کتاب کی شارحنا کے پاس اسلام اور اس میں واقع کی. کہ قدیم فلاسفہ نے بھی بحث کی لیکن آج کے جو جدید سائنس والے جدید فلسفے ان کی بنیاد صرف مشاہدات پڑھے اس سے آگے ہو گئے بھی اس لیے ان لوگوں کا علم آج والوں سے زیادہ آج والوں کا علم جدید فلسفہ صرف مشاہدات پر دوں گا اور مشاہدات کے اندر کیا آپ اس چیز کو دیکھیں گے اور پھر اس دیکھے ہوئے کو بار بار جب کریں گے تو تجربہ بنے ایک مشاہد چیز کو بار بار کرنا تجربہ کہلاتا ہے اس لیے ان کے علم کا دائرہ تو بہت ہی چھوٹا انہوں نے تو الاحیات میں بات کی بھی نہیں ان لوگوں نے کی مقصد کیا مقصد معلوم ہونا چاہیے ہم لوگ کیوں جی رہے اور دنیا میں ایک آدمی اگر جیتا ہے اور اپنی زندگی کے پچاس ساٹھ ستر اسی جو اللہ کی طرف سے مقرر ہے گزارتا ہے تو زندگی کے اختتام پر وہ کیا چیز ہے جو یہ حاصل کر کے دنیا سے روشت اگر یہ سوال کسی سے کیا جائے تو کیا چیز ہے؟ کوئی آدمی کہ میں اتنا بڑا بنگلہ بنا لوں جو ہزار دو ہزار لگے ٹھیک ہے بن گئے جب آپ ساٹھ سال کے پہنچے آپ تو روسک ہو گیا بنگلہ پیچھے کیا مقصد ہے کیا مقصد ہے آپ ادناتی ایسا سوال ہے اگر اس پر سروے ہو جائے دنیا کے اکثر انسانوں کے پاس کے حوالے سے جواب ہوں. کیوں جی ہے؟ اچھا اس حوالے سے میں آپ کے حصہ تو نہ آپ کو سمجھ میں جائے اور آپ کے کام بھی کیا جائے ایک دفعہ طلبہ کی مجلس میں یہی سوال میں نے طلبہ سے کیا مسلم ایسا ہوگا تو نہیں لیکن ان بال فرق ہم فرض کر سکتے ہیں نا لا رفی تصور تصور میں تو کوئی پابندی نہیں آدمی کچھ بھی سوچ سکتا تو ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ ملک المود کی آپ سے ملاقات دیتا. پر ملت المود نے آپ سے کہا کہ آپ بتاؤ کہ میں کب آپ سے ملنے آ جاؤ ملاقات کب ہو جائے تو آپ کیا کہیں تو اکثر طلبا جواب ہے ہم کہیں گے تریسٹ میں ہم ترسٹ سال کے ہوں تو آپ آ ہیں اور وہ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبت ہو جائے گی ایک تاریخ اچھا وہ سبق میں تو اتنا اچھا نہیں تھا لیکن سب پر اس تو میں نے اس سے پوچھا آپ پتا آپ کیا کہیں اس نے کہا میں تو یہ تو نہیں بتا سکتا ہوں کہ عمر میری کتنی ہو جب آپ آ بات ہے اس وقت آنا جب اللہ مجھ سے جب اللہ مجھ سے راضی جب راضی تو ہماری زندگی کے آخری رض جس کو ہم حاصل کر کے دنیا سے رخصت ہوں گے وہ اللہ کی رضا جتنے لگے ہوئے نا مسلسل حرکت کے اندر بھی کیا کر رہا ہے, بھی کیا, کر رہا ہے کیا کر رہا ہے اس کے پیچھے غرض یہ ہے کہ اللہ کو اور اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ اپنے ذہن سے نہیں اللہ خود بتا ہے خود بتایا وہ اللہ کی شریعت اور اللہ کی شریعت مشتمل ہے دو حصوں پر اللہ کی شریعت میں دو حصے ایک حصے کا نام ہے حقوق اللہ اور دوسرا حصہ ہے حقوق العباد اور حقوق العباد کا حکم بھی اللہ نے کیا اس لیے ہم جو حقوق العباد ادا کرتے ہیں وہ اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے تو آخری نتیجے اللہ کی رضا ہوگی لہذا اب کیا ہوگا حقوق اللہ اور حقوق الفا یہ دونوں مقصد ہے اللہ کی شریعت کے اندر یا حقوق اللہ کا بیان وہ کرے حقوق و شپہ اگر کوئی یہ سوال کرے اگر کوئی یہ سوال کرے کہ ہم تو اللہ کی شریعت میں بہت سے ایسے احکامات دیکھتے ہیں جہاں پر تو بندوں کا نقصان نظر آتا ہے حضرت خانوی رحم اللہ اس کا جواب دیتے دیکھیں یہ عبارت ہے نمبر گیارہ اب جاننا چاہیے کہ شریعت کا مقصد ادائے حقوق و حقوق شریعت کا مقصد اصلی ادائے حقوق خالق و ادائے حقوق خلق کو ذریعہ رضا اق بنانے کی تاریخ صحیح ہوگی حقوق کے خالق اور حقوق کے خلق کی ادائیگی کو ذریعہ بنانا کس کا رضا حق کا. اللہ جل جلال گو کہ مسائل ہی دنیاوی بھی مرتب ہوں دیکھو اللہ کی شریعت پر اگر ہم چلیں گے تو ہماری نیت تو ہوگی رضاء لاری لیکن جو دنیاوی مسائل اس کو کوئی روک سکتا ہے وہ تم تب ہوں کون روکے گا اس کو مثلاً کسی آدمی نے یوں کہا کہ نماز آپ پڑھیں گے آپ کھڑے ہوں گے بالکل سیدھے پھر آپ رکو کریں گے بالکل ٹھیک اور جسم کے عزاب کو حرکت ہوگی اور آپ کو جسمانی اور صحت کا فائدہ ہو جائے گا تو آپ جو آدمی قیام کرے گا رکو کرے گا سجدہ فائدہ سب کچھ کرو یہ فائدہ, فائدہ ہو جس فائدے کو کون روکے گا تو, تو آئے گا لیکن کوئی آدمی اس کی نیت نہیں کرے گا نیت کرے گا رضا اللہ اگر کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے بارہ گھنٹے تک اپنے میزے کو خالی رکھتا ہے میزے کے خالی ہونے سے جو اس کو صحت کا فائدہ وہ تو مرتب ہوگا کون رکھے گا اس کو لیکن یہ آدمی جو بارہ گھنٹے تک بھوکا رہے گا تو اس میزے کو خالی رکھنے اور اس سے صحت کی نیت نہیں کرے گا اور رضاء اللہ کی نیت کرے گا اسی طرح ہر حکم شہری کے اندر دنیاوی مسالے اس کے اوپر مرتب ہیں لیکن وہ مقصود نہیں اسی لیے کہا جاتا ہے کہ شریعت شہریات کے جو احکام ہیں وہ لوگوں کو اس انداز میں سمجھانا کہ اس کے دنیاوی فوائد سمجھا کر کے لوگوں کو قائل کرنا یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے منہج ٹھیک نہیں ہے ان کو یہ بتانا چاہیے کہ حکم اللہ کا اور اس کا آخرت کے اندر فائدہ من اراد سعیہ اور فرات خود ہو جاؤ انہوں نے نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو چیز کو جاری ہے تو آپ کو کیا ضرورت ہے نیت کرنے کی اس لیے کہا وہ مسئلے ہیں دنیا ان پر مرتب ہے اور جہاں خلافی مسئلہ کی دنیاوی معلوم ہوتا ہے یعنی کچھ جگہوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر تو دنیا مسلحات کے خلاف ہے تو فرمایا کہ وہاں مسلحت جمہوری کو مسلحتی شخصیہ پر مقدم اگر کہیں آپ کو نظر آتا ہے کہ اسلام کے اس حکم میں تو شخص کا نقصان ہو گیا تو کہیں گے کہ وہاں شخص کا تو نقصان ہو گیا لیکن جماعت کا فائدہ اور جماعت کے فائدے کو شخص کے فائدے پر مقدم کیا اور یا اس مسلحت سے زیادہ اس میں روحانی مزرت تھی اس کو ہٹا دی فائدہ تو آ تھا اس آدمی شخص کو لیکن کرنا میں جو اس کا روحانی نقصان ہو رہا تھا اس کا نظر نہیں آ تھا تو اسلام نے جب حکم کے خاص انداز میں شہریت میں تو وہ روحانی مزرت اس آدمی سے ہٹائی اور یہ دنیا کا قانون ہے کہ دفع مضرت کی اولاہ اولا ہے اگر آپ کو فائدہ بھی ہوتا ہے لیکن نقصان ہے تو نقصان ہٹانا ہے اس لیے بہرحال مقصود یہی رضا حق ہے اور ریاضی و تبعی کو اذائے حقوق کی خلق میں کوئی دخل نہیں فلسفے کی جو قسمیں ہیں حکمت نظریہ اور علمی کی جو اس میں کون سی ریاضی اور اس کو چونکہ ان حقوق کی ادائیگی میں تو کوئی دخل ہے نہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ کو اگر ریاضی کا فلانا فارمولہ آتا ہے تو آپ اللہ کو اچھا راضی کر لیں گے ورنہ تو نہیں راضی کر سکیں گے اور آپ کو تجربات کا فلانا مسلم ہے تو آپ اللہ کو بہت اچھا راضی کر لیں گے ورنہ تو نہیں راضی کریں گے اس میں تو کوئی دخل دے. اور شریعت نے اس لیے شریعت نے بطور مقصدیت اس سے کچھ بحث ہاں تبعیات وغیرہ کا کوئی مسئلہ اگر آ گیا تو وہ بطور عالیت اور استدلال علی الہی الہیات جو عقیدے کے کچھ مسائل ہیں اگر اس میں تفریح کے کچھ مسائل تو جس و قرآن کے اندر نظام کون بیان ہے کائنات کے نظام کے بارے میں کچھ آیتیں ایسی جس سے تربیات کی کچھ باتیں ثابت ہوتی ہیں تو بطور استدار اور بطور اعلیٰ ہے بطور مقصود نہیں اس لیے قرآن کریم کے اندر جو علوم بیان ہیں شاہ ولی اللہ صاحب نے الفج القبیر کے اندر جن کو بیان کیا وہ پانچ چیزیں اس میں ایک عقائد ایک احکام اور تین قسم کی تذکیرات تذکیرات بلآلہ نظام کائنات تذکیرات بال ایام قصص اور تذکیر بالمت آخرت کا حوالہ ہے یہ تین چیزیں ہیں جو تصکیر کے لیے جو انسان کو تیار کرتی ہیں کہ وہ ان عقائد کو اختیار کرے اور ان احکام کو اختیار کرے اس لیے تریات کی اگر کچھ باتیں آئیں تو بطور اعلیٰ ہے بطور مخصوص نہیں چنانچہ اس کے اس کی اقسام تمام کی, کی, کی, کی باقی رہ گئی چونکہ ان سب کو الہیات میں بیان عقیدے کا ہے اور حکمت عملیت کے اندر بیان کس کا ہے عمل کا اور عقیدے اور عمل میں ان دو چیزوں کو دخل ہے اللہ کی رضا اگر آپ نے غلط آپیز اختیار کیا تو اللہ کی نارض کی اگر آپ نے ٹھیک آپیز اختیار کیا تو اللہ کی رضا اگر ایک فرد نے عمل صحیح کیا تو اللہ کی رضا فرد نے عمل غلط کیا تو اللہ کی نارض جماعت شریک سے منزل نے عمل کیا ٹھیک اللہ کی رضا ورنہ اللہ کی نارضی اور جماعت شریف فی اور ملک کے اندر ان کا عمل ٹھیک تو اللہ کی رضا ورنہ اللہ کی نارد تو الہیات کو دخل ہے اور حکمت عملیہ کی تین قسم کو دخل لہذا اس لیے ان سب سے کافی بحث کی جاتی ہے جنانچہ حکمت عملیہ کے مواحظ کے کمال میں تو خود متبین فلاسفوں اعتراض کیا ہے ان شریعت المصطفیہ اس حاجت کو پورا کیا ہے مکمل عی کے مباحث میں بھی دلائل کے مظرم کرنے سے حکمہ کو اس کے اعتراف کی طرف مستر ہونا پڑتا بس شریعت کے اندر جس چیز سے بحث ہوگی ایک علم جس کے فرومے سے مباحث وحی، نبوت اور, تین بنیادی مباحث. وحی، نبوت اور آخرت کیا. اس کا نام علمی عقائد. اور شریعت میں دوسری بحر جس علم سے ہوگی وہ حکمت عملیہ ہوگی جس کے تمام اقسام والے اب حضرت عربت یعنی جب ہم حکمت کے عنوان میں بات کرتے ہیں تو تین قسمیں بناتے ہیں حکمت توجیب الاخلا اور تدبیر تجدید لیکن جب شریعت کی زبان میں ہم بات کرتے ہیں تو عنوان تبدیل ہو جاتا ہے پھر ہم کہتے ہیں کہ شریعت کی پانچ شاخیں ہیں بڑی بڑی اور پانچ شعبے ہیں اس کے عقائد عبادت معاملات، معاشرت اور اخلاق تو وہی جو حکمت عملی ہے جس کو ہم تین عنوان میں ذکر کیا یہاں اس کو پانچ انوار مل چکا اور یہ اقسام مشہور ہے اس لیے کہتے ہیں جس کے اقسام واردہ فش رہی ہیں عبادات معاملات معاشرت اور اخلاق اور پیل والا کے عقائد یہ اقسام مشہور قسموں میں تہذیب الاخلاق میں ہے بعض تدبیر المنزل میں سیاست مدنیت سے متغیر نہیں بلکہ ایک میں داخل ہے جو ادنا تمل سے معلوم ہوتا ہے غرض علوم شرعیہ پانچ ہو گئے. چاروں تو یہ ہو گئے عبادات معاملات معاشرت و رخنا اور اگر ایک اور کیا ہو گیا حضرت ثانویٰ فرماتا ہے کو ان اجزائے پنجگانہ میں سب پر بحث مقصود نہیں یہ پانچوں کے بارے میں بات نہیں کروں گا میں بلکہ ان میں سے محص ان امور پر جن میں نو تعلیمی آفتا ہے جدید تعلیم یافتہ طبقہ ان میں سے جہاں جہاں شبہ پیش آ گیا ہے اور وہ شبہات چونکہ احتیاط ذہن میں صحیح ہے نا اور اس کا نتیجہ نکلتا ہے آل کے اس لیے وہ شبہات احتیاقات کے اندر آئے لوگوں کی فکر کے اندر گمراہی پیدا ہو اور اس فکر کی گمراہی کا نتیجہ نکل گیا تھا عمل کے اس لیے وہ شبہاں چونکہ احتقادی ہیں اس معنیٰ کر سب مباحث مخصوص جز اعتقادی ہی پر کلام ٹھہرا اور ہر چند کے مختلف اب ترتیب حضرت یہ فرماتے ہیں اگرچہ تقاضا ترتیب کا یہ تھا کہ ان میں سے پہلے حقائض کو لایا جاتا پھر معاملات کو لایا پھر معاشرت کو پھر, پھر, پھر اخلاق الگ الگ, الگ الگ الگ ایک قسم ختم ہے دوسری پھر تیسری لیکن فرما نہیں کیا ہے بلکہ نظریہ مگر نظریہ نا تتریہ ہوگا مگر تجدیدی نشات مخاطبین کے لیے ایسا نہیں ہوگا تتریہ تجدید نشاط ہاں یعنی مخاترین میں چستی پیدا کرنے کے لیے خلق کلام زیادہ مناسب معلوم ہوا انشاءاللہ آگے سب آگے اسی طور پر اپنے معروضات پیش کروں گا اور ان معروضات کا لقب انتباہ تجویز کرتا ہوں اور یہی تنبیہات مقاصد ہیں اس میں کے اور ان مقاصد سے پہلے کچھ قواعد جو ان مقاصد کے لیے اصولی موضوعات کی نسبت رکھتے ہیں پہلے کچھ قواعد کی تقریر ہوگی مقاصد کے مختلف مقامات پر ان قواعد کا قوائد. اب دو چیزیں رکھ. یہ جو کتاب ہوگی نا انتباہات انتباہات میں کیا ہوگا کہ وہی جو شبہات ہیں چاہے وہ میں ہیں اعبادات میں ہیں معاشرت میں ہیں اخلاق میں ہیں جہاں ان حوالوں سے جہاں حضرت رحمت اللہ کی کتاب دو حصوں میں پہلے ہوں گے اصولی موضوع, سات اصولی کا براہ, سات اصول اور ان اصول کی مثالیں دیں گے اور پھر ان روشنی میں یہ ان تمام شبہات کو لیں گے جو عقیدے میں ہیں لوگوں کو پیش آئے یا عبادات میں ہیں یا معاشرت میں یا معاملات میں اخلاق میں ان سات اصول کی روشنی میں حل کریں اور حوالہ دے دیں گے کھلانے اصل سے یہ شبہ حل ہو رہے اللہ نے عجیب عجد کی یہ سات رسول ہوں گے اور پھر ان سات اصول کی روشنی میں یہ سات سولہ انتباہ سولہ اور اس سولہ مسائل کیا ان کے باہر جن